قبول دین کے بارے میں نفی اقرا نمبر ایک قبول دین کے بارے میں نفیع اقرا نمبر ایک مضمون دوسرا اس کا مختصر مضمون ہے ازالہ شب و متعلق جہاد ازالہ شب و متعلق جہاد آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور دو عورتیں دکھاتے ہیں آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں دو عورتیں دکھاتے ہیں ایک عورت ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس کے حسن کا مقابلہ وہاں کوئی نہیں کر سکتا اور دوسری عورت اتنی بدصورت ہے کہ اس کی بدسورتی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو آپ کو زبردستی کس کے بارے میں کی جائے گی کہ نکاح کرو حسین کے بارے میں یا بدسورت کے بارے میں بدسورت ہاں؟ آپ کو بدصورت عورت دکھائی گئی تو آپ کہتے ہیں میں نکاح نہیں کرتا تو ڈنڈے مار کے زبردستی آپ کا نکاح کرائیں گے بدسور عورت کا حسین عورت کے ساتھ اقرا کی ضرورت نہیں ہے اس کو خود آپ رغبت سے قبول کریں گے میرے محترام دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے پہلے ابھی بھائی توحید دلائل سے ثابت ہو چکی ہے اس سے پہلے رسالت ثابت ہو چکی ہے تو توحید و رسالت تو دین کے بڑے ارکان ہیں تو ان دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ دین اسلام کا اتنا حسین چہرہ ہے کہ اس کے چہرے کے مقابلے اور کوئی چہرہ نہیں ہے دینِ اسلام کا کیا ہے اتنا حسین چہرہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی حسین چہرہ نہیں سے سین چہرے پہ خود بخود گے یا تم پہ زبردستی کی جائے گی جی خود بخود گے خود بخود بت کرو گے اسلام کا چہرہ اتنا حسین ہے اور کفر کا چہرہ اتنا بدسورت ہے اور خلیج ہے کی بدسورتی کے مقابلے میں کوئی بدسورتی نہیں ہے دلیل کون سی دیا ہے اکلی دیا ہے اکلی دلیل ایسے میں حسین چہرے کے قبول کرنے کے اکراہ نہیں ہوتا خود رغبت ہوتی ہے باقی آپ یہ سوال کریں کہ جہاد کے اندر تو اقرا ہوتا ہے جہاد میں کوئی کرا نہیں ہوتا سمجھے جی آ, جہاد کے اندر کوئی کرا نہیں ہوتا کیا کافروں کے سامنے آپ جاتے ہو ڈنڈا اٹھا لیتے ہو ان کو کہتے ہو کلمہ پڑھو ایسے کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ نہیں آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کافروں کو بھئی آپ اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے دین اسلام قبول کر لو وہ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں تو پابیا ورنہ آپ کہتے ہیں کہ بے قانون ہے کل ال اسلام و یالو اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا آپ اسلامی سلطنت میں بے شک رہیں زندگی گزاریں لیکن تاب ہو کریں ہماری حکومت کے بے شک کافر رہیں لیکن اسلامی حکومت کے کیا تابع ہو کے رہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تابع نہیں ہوتے جزیانی ادا کرتے تو پھر لڑنے پہ ہم آدہ ہوئے نہیں تو ان کی طرف سے شرارت ہوگی تو پھر دفاع کے لیے آپ کریں جہاد کریں بات یہ سمجھ تو جہاد میں اقرار ہوا اقرار نہیں ہوا لیکن پھر ایک اور سوال کریں گے کہ موس علیہ السلاۃ السلام نے تو اقرار کرایا تھا ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا تھا کہ تور پہاڑ کا ٹکڑا لے آؤ ان کے سروں پہ وہ مانتے ہو یا نہیں مینتے پہلے پڑھا یا نہیں برفا نہ پو کا مکو اس کے متعلق میرا عرض یہ ہے وہ قبول دین کے بارے میں کرا نہیں تھا دین قبول نہیں کر چکے تھے وہ بری شریف کافر تھے کیا ان کو مسلمان بنانا تھا حضرت موس علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے دین کو قبول کر رہے تھے وہ تعمیل احکام میں ہیری پھیری کرتے تھے کیا احکام کی تعمیل میں ہیری پھیری کرتے تو تعمیل احکام کے اندر جو ہیری پھیری کرو اس کو ڈنڈے مار کے نماز نہ پڑھاؤ جی شاگرد کو ڈنڈا مارو نماز پڑھے بچوں کو ڈنڈا مارو نماز پڑھے یہ تعمیل احکام کے بارے میں ڈنڈا تھا قبول دین کے بارے میں نہیں ڈنڈا تھا میں گیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں اور شہری لوگوں کے لیے ڈنڈا لے لوں آؤ میرے پاس پڑھو آؤ میرے پاس پڑھو ٹھیک ہے وہ کہیں کہ مولوی پاگل ہے ہم نہیں پڑھتے لیکن آپ لوگوں نے داخلہ لے لیا ہے نا تو داخلہ لینے کے باوجود روٹی بھی در کھائیں ٹھیک ہے داخلہ بھی لے لیں اور پھر پڑھیں نہیں تو ڈنڈا ماروں یا نہ ماروں ہاں یہی یہی ہے تو انہوں نے داخلہ لے لیا تھا موسیٰ علیہ السلام تو سلام کے مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا وہ ڈنڈا ان کو مارا گیا کام لیا کام کے اب تمام خجشات آپ کے دور ہو گئے دیکھو جی لا اقرا فی الدین اور اس آیت کا شان رضول مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت حسین یہ حسین ہے سواد کے ساتھ حضرت حسین انصاری تھے ان کے دو بیٹے نصارا بن گئے کیا بن گئے نسرانی بن گئے تھے تو ان کا خیال ہوا کہ میں ڈنڈے سے ان کو واپس لوں مسلمان کروں تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ڈنڈے کے ساتھ مسلمان نہ کرو جو ڈنڈے سے مسلمان ہوتا ہے وہ دل سے تو نہیں ہوگا پھر بھی منافق رہے گا کیسے آ وہ کیا تمہیں کام آئے گا نہیں زبردستی بیچ قبول دین کے نہیں اس کی دلیل نر رشت ملال بھائی بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے ہدایت کا چہرہ بھی سامنے آ گیا حسین چہرہ ہے یا نہیں ڈبلو ڈبلو اور گمراہی کا چہرہ بھی سامنے آ گیا گمراہی بدسورت میں روشت کا انجام جو ہدایت کے طالب ہیں ان کا انجام طالبین روشت کا انجام پا مئی یقر بھی پاس جو شخص قطع تعلق کرے سات تاحود کے یہاں کفر کا منہ کیا ہے قطع تعلق تعلق توڑ دو تاحود کے ساتھ تعلق توڑ دو میرے محترم تاحت ایک لفظ عام ہے شیطان کو بھی کیا کہا جاتا ہے تاحت بتوں کو بھی کیا کہتے ہیں تاہوت کہتے ہیں اس کے علاوہ ہر وہ سر طاقت جو حق کا مقابلہ کرے ہر وہ سر طاقت جو حق کا مقابلہ کرے وہ کیا ہے تابوت تمہارے علاقے کے سردار ہوں گے تم دین پہنچاؤ گے وہ مقابلہ کریں گے وہ بھی کہوں گے تاغو گمراہ پیر بھی کہوں گے تاغو گمراہ مول بھی, بھی کہوں گے تاغو اور سب تاغو تم کا بڑا تاغو امریکہ سب تاغو تم کا بڑا تاغو امریکہ یعنی سب شیطانوں کا بڑا شیطان سمجھے جی تو تاوتوں کے ساتھ کتے تعلق رکھنا ہے یا نہیں تعلق توڑو ان کے ساتھ بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ توڑ سمجھے جی اب تاغوت کا منع عربی میں ذرا لکھ لو اچھا ہے آپ کے لیے اب تاوت کلو ما من اوبون اللہ کے سوا جس کی پوجا ہو وہ بھی تاغوت ہے معبود باطل بت ہو گیا باقی ہو گئے اب کا ہوں تو کلو ماں او بیدا مندون لکھ لیا کلو ماں او بیدا مندون آگے لکھو او ما سدا ان عبادت اللہ اللہ کی فرما برداری سے جو رو کے آڑے آئے او ما سدا ان عبادت اللہ من شیاتین ان سے وال چاہے وہ انسان شیطان ہوں چاہے وہ کیا ہوں جن سب تاوت میں آ جاتے ہیں او ماں صدان عبادت اللہ مین سے وال جن یہ تفسیر مظہری کا حوالہ لکھو مظہری جس شخص نے کتا تعلق کیا سات تاحوت کے اور ایمان لایا سات اللہ کے پس تا کی تھام لیا اس نے ہلکا مضبوط تم کا تھام لیا حلقہ مضبوط ایسا حلقہ مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں یہ حلقہ مضبوط یہ دین اسلام کا حلقہ ہے خدا کی یاری اللہ ولی اللہ زینآ اولیاء اور کا بیان اولیاء اور رحمان کا بیان اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف نور کے اندھیروں سے مراد کفر کے اندھیرے نہ لینا کیونکہ یہ مومن ہے نا مومن کفر میں ہے کیا اندھیروں سے مراد لو شکوک شبہات وساوس اگر ان کو کوئی شک شب ہوتا ہے یا کوئی وسرا ہوتا ہے دل کے اندر تو اللہ دور فرما دیتے ہیں نہیں ظلمات کے نیچے لکھنا شکوک شبھات وساوس کوفر کے اندھیرے مراد ہیں اللہ تعالی دوست ہے مومنین کے نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے طرف نور کے ولزین کافارو اولیاء اور کا بیان اور جو کافر ہیں نا دوست ان کے کون ہیں شیطان ہیں نکالتے ہیں ان کو نور فطرت سے طرف اندھیروں کے بھائی کافر کے بچے میں نور فطرت ہوتا ہے نہیں کلو مولود یو فطرت تو نور فطرت جو تھا کافر کے بچے میں با اس کو بھی ختم کر دیا اندھیروں میں جا کے پھینک دیا قفر کے اندھیروں میں نکال ان کو نور فطرت سے تر اندھیروں کے یہی لوگ ہیں صاحبار اس میں ہمیشہ رہیں گے میرے محترام اولیاء اور رحمان کا بیان بھی ہوا اولیاء و کا بیان بھی ہوا اب نمونے دیکھو جی پہلا نمونہ ہے جی اولیاء و کا نمونہ اولیاء و کا نمونہ کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ تو نمرود جو ہے وہ اندھیرے میں رہا یا نور کی طرف آیا اندھیرے میں رہا نا نور کی طرف نہیں آیا کیونکہ اولیاء شیطان میں سے تھا ڈبلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا حضر وہ حضر جو تھا وہ وزیر تھا اس کا کس کا جی نمرود کا اپنے بیٹے کو وہاں لے گیا آذر نے سجدہ کیا اس کا کس کا نمرود کا نمرود سجدا کرواتا تھا نا اپنے آپ کو خدائی ربک ملالا کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا تو نمرود نے پوچھا تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں سجدہ اس ذات کو کرتا ہوں جس کے قبضے میں موت و حیات ہے یوی ب جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں چنانچہ دو قیدیوں کو بلا لیا ایک وہ قیدی جو پھانسی پہ لٹکانا تھا نا اس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا کہنے لگے دیکھو اس میں بہت آنی تھی میں نے زندہ کر دیا اور جس کی رہائی کا حکم ہونے والا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا تلوار مار کو مار دیا کہنے لگا دیکھو کو میں نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بکن ہے یہ احیا عمادت کا معنی نہیں سمجھتا احیاء کا معنی ہے روح ڈال کے زندہ کرنا ہم ماں کے پیٹ کے اندر میت میتھے تو روح کس نے ڈالی اللہ نے ڈالی روح ڈال کے زندہ کر دیا یہ کام بھی دوسرا کر سکتا ہے اچھا جب ہماری موت واقع ہوگی تو روح کون نکالے گا اللہ نکالے گا نا باقی قاتل ماتل کا کام تو ہے قتل کرنا یا روح نکالنا قاتل کو کہو ایسے آپ بیٹھے جائیں وہ ادھر بیٹھے روح نکالے اسے وہ روح نکالے گا جی تو مارنے سے مراد ہے روح نکالنا اور احیار سے مراد کا روح ڈالنا یہ تو کام اللہ کرتا ہے اس کبھی اس کو کیا پتا دیکھو علم تارا علم تعالیٰ کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے نا کہ یہ رویات بصری نہیں کیا چاہے رویات قلبی ہے بمان علم کالم ہے اور میں نے حوالہ دیا تھا بیضاوی کا کہ یہ کلمہ تعجب کے لیے ہے اور اس کے سامنے بھی بولا جاتا ہے جس نے واقعہ دیکھا نہ ہو بیضاوی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا پہلے کیا نہیں دیکھا تو نے طرف اس کے یعنی کیا نہیں جانا تو نے اس شخص کا حال یہ اللہ زی کے نیچے لکھو تاہوت نمرود یہ تاہوت تھا شیطان اور نام اس کا نمرود تھا عربی میں اس کو پڑھتا ہے نمروز زال کے ساتھ نمروز اردو میں نمرود لکھا ہوا ہے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں لے ان آتا اللہ مولک ان سے پہلے کا مقدر ہے لا باب اس کو کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت سلطنت کے غرور گھمنڈ میں آ کے ایزک ابراہیم یا فرمائے ابراہیم علیہ السلام رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس کا معنی لکھ لو کنارے پہ زندہ کرتا ہے جسم میں جان ڈالتا ہے روح ڈالتا ہے ہی جسم میں جان ڈالتا ہے جسم سے جان نکالتا ہے کالا وہ کہنے لگا آنا ہوئی ومید میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ایسے کیا جیسے آپ نے پڑھائے قال इبراہی. کالا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو احجا اماتت کا معنی نہیں آتا میں بھی دوسری بات دلیل دوں ابراہیم علیہ السلام دیکھ بھائی میرا رب جو ہے سورج کو نکالتا ہے کہاں سے مشرق سے اگر تیرا دعوی ربوبیت کا ہے خود ہی دعو ہے تو مغرب سے نکال دے سمجھے جی تو مغرب سے وہ نکال نہ سکا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو کہہ سکتا تھا نا نمرود کہ یہ میں کرتا ہوں کہاں مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اپنے خدا کو کام مغرب سے نکالے نمرود نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ دل میں وہ سمجھ گیا تھا کبیر کہ نبی سچا معلوم ہوتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ سورج مغرب سے نکلے تو لوگ کیا لے آئیں ایماند لے آئیں اس کا ہو جاتے ہیں کہ اس لیے اس کو یہ طاقت نہ ہوئی ایسے میں یہ خیال نہ پیدا ہوا کا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتے ہیں سورج کو کیس سے مشرق سے لے آئے اس کو کیس سے مغرب سے بوہی طلّہ کفار پاس حکا بکا رہ گیا کافر بوہ تمنا مبہوت حکہ بکا رہ گیا کافر حکا بکا رہ گیا کافر بلّہ یاد اور اللہ تعالیٰ نی رہنمائی فرماتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو یا ظالمین کا معنی یہ بڑا بہترین ہے بے ڈھنگے اور اللہ تعالیٰ نی رہنمائی فرماتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو بے ڈھنگا تھا نا ضدی تھا انادی تھا یہ اولیا اور شیطان کا نمونہ آ گیا جی اب اولیاء اور رحمان کے دو نمونے آ رہے ہیں اوکلزی مرالا کریتن اولیاء اور رحمان کا نمونہ نمبر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بڑی اسرائیل نے جب کتاب تورات پہ عمل چھوڑا نا تو مصائب کے اندر گرفتار ہو گئے سمجھے جی جالوت نے ان کا رگڑا نکالا پہلے اس کے بعد بخت نصر بادشاہ تھا بڑا ظالم وہ مسلط ہوا ان کے اوپر بخت نصر نے تو یہ ایسا کیا نا تاریخوں کے اندر دیکھو بیت المقدس کو ویران کر دیا سارے شہر کو مسجد گرا دی مسجد افسا کو سمجھے اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر گیا اتنی تعداد کے اندر جیسے کوئی آدمی پھیڑ بکریوں کو ہانک کے لے جائے نا ایسے ہانک کے لے گیا بنی اسرائیل کو ان میں شہزادے بھی تھے ان میں عام آدمی تھے ان میں کچھ ایک دو نبی بھی تھے حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان کے اندر تھے تو جب حضرت الزیر علیہ السلام رہا ہو کے آئے یہ عراق کے لے آئے بابل کی طرف لے آیا رہا ہو کے آئے واپس تو گدھا کے اوپر آپ سوار تھے اور ان کے ساتھ کوئی انجیر بھی تھے کھانے کے لیے اور پھل بھی ہوں گے اور پینے کے لیے انگور کا شیرہ وغیرہ تھا بیت المقدس کے جب قریب آئے دیکھا کہ بیت المقدس کا شہر ویران پڑا ہوا ہے تو اللہ کی بار میں تمنا کی کہ اللہ اس شہر کو بھی تو آباد کرے گا کبھی میری آنکھیں دیکھیں گی اس شہر کو ہمارا شہر ہے بیت المقدس کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی وہاں کہ دکھائیں اس کو شہر اور کتنا عرصہ مرے پڑے رہے سو سال مرے پڑے رہے اب یہاں سوال کرتے ہیں لوگ کہ سو سال جو مرے پڑے رہے تو امبیال ہے مسرات السلام کا جو جسہ ہے نا جسم وہ محفوظ ہوتا یا نہیں محفوظ ہے نا تو ان کا تو جسم میرے محفوظ پڑا ہوگا تو کوئی آدمی آتا ان کے جسم کو اٹھا کے قبر کھوتا قبر کے اندر دفن کر دیتا یا ایسے کوئی درندہ آتا کوئی تکلیف پہنچاتا آخر سو سال پڑے رہے تو تمام تفاصر والے لکھتے ہیں کہ روح المانی کا حوالہ میں نے لکھ دیا ہے قد آپ نے لکھنا نہیں صرف سننا ہے قد من اللہ تعالیٰ منصبہ و تع و من اللہ تعالیٰ نے ان کے جاست مبارک کی ایسی حفاظت کی کہ مرد وہاں سے گزرتے تھے ان کو نظر نہیں آتے تھے گزرتے تھے انسان لیکن ان کا جاست اطہر نظر نہیں آتا تھا کسی کو نہ درندوں کو دکھائی دیتا نہ پرندوں کو دکھائی دیتا ہوائیں آئیں وہ اثر نہیں کرتی تھی دھوپ وارہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ جیسے موجودات دیتے ہیں ہم کو کو کے عادت اسی طرح ان کے جسم بارہ کو سو سال کا رکھا محفوظ رکھا نہ دھوپ نے اثر کیا نہ سردیوں نے اثر کیا نہ جانوروں نے دیکھا نہ انسانوں نے دیکھا بھائی انسان دیکھتے تو ان کو دفن کرتے یا صرف سلام کرتے لوگ کہتے ہیں نا وہ جو مرے پڑے رہے منکرین حیات تو بھئی کہ لوگ آئے ہوں گے آخر ان کو پتہ چلا ہوگا کہ لوگ گزر رہے ہیں کیا لوگوں نے کچھ سلام کیا ہوگا انہوں نے نہیں سنا ایسے کیا آزاد کرتے ہیں اللہ کے بندے کسی نے دیکھا ہی نہیں سمجھے ان کو دیکھتے تو کیا کر دیتے دفن کرتے سو سال کے بعد جب اٹھے اللہ نے اٹھایا تو پوچھا کم لبہ کتنی مدت تو ٹھہرا تو وہ کہنے لگے لبیست تو یو من یوم ایک دن ٹھہرا یا آدھا دن ٹھہرا کچھ حصہ مطلب یہ ہے کہ وہ دن گزر گیا تھا دوسرا دن ہے تو مکمل دن اور اگر دن کیا ہے وہی وہ ہے تو دن چڑھتے بوت آئی اور بعد کے اندر سے کے ٹائم کیا ہو گیا جاگے تو بعض حصہ دن کا ہے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے منکر حیات حیات, حیات اور بیا کے منکر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی حضرت عزیر علیہ السلات واللام کے متعلق یا بیاہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ حیات حاصل ہوتی ہے اگر عزیر علیہ السلام کو حیات تھی تو کہتے کہ میں سو سال ٹھہرا رہا حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایک دن یا بعض حصہ دن کا ٹھہرا رہا تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر حیات نہیں تھی میں نے کہا یہ دلیل عدم حیات کی نہیں یہ دلیل حیات کی ہے تم کہو لبست یومن اور باد یوم دلیل کس کی ہے عدم حیات کی میں نے کہا نہیں یہ دلیل حیات کی ہے میں نے کہا تم بھی قیاس کرو کسی چیز پہ میں بھی قیاس کرتا ہوں کسی چیز پہ میں نے اصاب کہ قصہ سنایا کہ اصحابِ اصاب کو اللہ تعالی نے تین سو نو سال سلئے رکھا غار کے اندر یہ تو ایک سو سال ہے نا وہ کتنی تین سو نو سال لاب صوفی کا فہم صلاس سنین وزداد السا تین سو نو سال وہ مرے پڑے تھے یا زندہ تھے صرف سوئے تھے نا زندہ تھے جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا اپس میں وہ پوچھتے ہیں کم لبیستوں اپس میں پوچھو کم لبیستوں تو کیا کہتے ہیں لبنا یومن او باز یوم ایک دن ٹھہرے یا بعض دن ٹھہرے تو ان کا لبسنا یومن باز یوم وہ دلیل موت کی ہے یا حیات کی ہے زندہ ہے میں کہتا ہوں جیسے وہ دلیل حیات کی ہے تو دلیل موت کی بنا رہا ہوں میں دلیل حیات کی بنا رہا ہوں بتاؤ کسی اور چیز پہ قیاس کرنا ہے تو ہمارے سامنے آ جاؤ جواب دے دیا ہے نہیں وہ تقریر کرتے وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نسکتی ہے نسکتی سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو حیات نہ ہوئی کہتے ہیں نسکتی ہے تم نے قیاس کیا ہمارا قیاس دور ہے تمہارا قیاس دور ہے ہم نے نظیر پیش کر دیا ہے اپنے قیاس کی تم نے نظیر میں قیاس ہے تمہارا بھی قیاس ہے ہمارا بھی قیاس ہے کوئی ناسکتی یہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ گزرنے والا نبی تھا لکھا ہوا نبی تھا یہ کل کریا مرہ ایک کردمی تھا بستی پہ گزرا ناسکتی کہاں ہے کہ وہ نبی تھا یہ جو ہم عزیر علیہ السلام کہتے ہیں نا یہ اسرائیلی روایات ہیں کیا ہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے اسرائیلی روایات مختلف ہیں حضرت حسن بشری فرماتے ہیں وہ کافر تھا گزرنے والا کون تھا کافر تھا سمجھے مجاہد بھی کہتے ہیں کافر تھا دو بڑے بزرگ کہتے ہیں نبی بھی نہیں تھا کون کا کافر تھا اکثر حضرات یوں کہتے ہیں کہ کون تھے علیہ السلام لیکن یہ روایات اسرائیلی ہیں تو یہ منسوس ہے یا محتمل ہے آپ بتائیں منسوس نہیں محتمل ہے ناست ہوتی کہ قرآن کہتا کہ ازیر تھے نس سے نہیں سب احتمالات ہیں کوئی احتمالات غالب ہیں کوئی احتمالات مغلوب ہیں قانون ہے جال احتمال باطرل اس تو میرے عزیز نہ تو ان کا نبی ہونا منصوص ہے نمبر ایک کیا ہے محتمل ہے کیا بہت مال ہے منسوظ نہیں یہ اور بات احتمال غالب ہے لیکن اظہار اعتمال بادل استدلال اگر نبی بھی ہوں تو نبوعت کے باوجود ان کا لبنا یومنا باد یوم دلالت نہیں کرتا اس بات کے اوپر کہ ان کو حیات نہیں تھی بلکہ ہم نے ایک نذیر پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ حیات والے بھی یہی جواب دے رہے ہیں لبنا یومنو بادی یوم, یوم. بھائی مطمئن ہوئے ہو آپ یا نہیں مطمئن ہوئے ہو سمجھے جی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعظ خالق و کل ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں